ایک صاحب کا امپورٹ کا کام ہے اور وہ مختلف ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں وہ خریداری کے لیے ٹیلی فون یا نیٹ کے ذریعے اپنی آئٹم خریدتے ہیں اور اپنے کسٹمر کو بتاتے ہیں کہ یہ سامان فلاں دن آنا ہے اگر آپ کو چاہیے تو ابھی سے اس کی بکنگ کروا دیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے ہم نے سنا ہے کہ مال جب تک ہاتھ میں نہ آ جائے اس کا سودا صحیح نہیں ہے اصل مسئلہ تب. یہ ہے کہ پوری دنیا میں کاروبار اسی طرح ہو رہا لیکن اس میں حق رویت جو ہے وہ اس کا محفوظ ہے کہ چیز کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہمارے یہاں جو کاروباری حضرات ہیں میں جوڑیا بازار میں ایک کیمیکل ابھی جاپان سے چلا ہی نہیں ہے بیس آدمی انہیں خرید لیا اسے ابھی لوڈ ہی نہیں ہوا جہاز میں بیس آدمی انہیں خرید لیا اس کو حقیو یا تو اس کا باقی کہ جب تک وہ مال دیکھے گا نہیں اس وقت تک یہ صحیح نہیں ہوگا تو اب لیکن چونکہ سارا کاروبار اسی بنیاد پر ہو رہا ہے تو میں کیا کہہ تو ہوں مسئلہ ہی بتا سکتا ہوں